آٹھویں پارے کا آغاز ہے ساتویں پارے کے اختتام پر ہم نے جو آیتیں سماعت کیں اس میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرقین مکہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا ہمیں تو وہ نشانی ملے جو ہم مانگ رہے ہیں آٹھویں پارے کے آغاز میں ان مشرقی نے مکہ کی زد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے اشا فرمایا و لو ان نا ن اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے وہ کل اور قبروں سے نکل کر ان سے مرد کلام کرتے وہ حشرنا علیہم کل شعم قبول ما کانو لی اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی کہ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں ماں کانو پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے ان کے مطالبات صرف ضد کی وجہ سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے ہیں اور جو قرآن مجید فوقان حمید پیش کیا ہے اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی قرآن پاک کو دیکھ کر معذات کو دیکھ کر ہر شخص کا زمین اس بات پر مطمئن ہوگا کہ یہ سچے نبی ہیں اب جو یہ مطالبات کرتے ہیں صرف ضد کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مطالبات کرتے ہیں نشانیاں مانگتے ہیں وہ نشانیاں ہمیں ملتی نہیں ہیں فصل بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اگر مرنے کے بعد بت پرستی کا کوئی عذاب ملتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو قبروں میں مردے ہیں کہ قبریں کھل جائیں مردے قبروں سے نکلیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ بت پرستی کے یہ یہ نقصانات ہم نے قبر میں دیکھے ہیں فرشتے اتریں اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں اشاء فرمایا گیا یہ صرف ان کی باتیں ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ایمان کی توفیق دے تو وہ اللہ کی مشیت ہے ورنہ ان کے حال یہ ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے محسوس نہیں ہوتے نہ اکثر ہاں لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اور اسی طرح جال نبی جین ادب ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیے شیاتین والجن نے انسانی شیطان اور جنات میں سے شیاتین یوحی شی بہادوم الہباد وہ ایک دوسرے کو خفیہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور چال بازیاں سکھاتے ہیں زخ رفل قولی بناوٹ کی باتیں غرور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسایت کریمہ میں تسلی دی گئی کہ آپ رنج نہ کریں پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انسانی شیطان اور جنات میں سے سرکش جنات یہ نبی کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی ہیلے تدابیر اور چالیں سکھائیں اور سب نے مل کر نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن جس طرح وہ دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے تو آپ کے دور کے جو شیطان ہیں وہ بھی دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے ابھی ساحت کریمہ میں دو تین باتیں قابل غور بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ پیشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور سرکس جنات کو دشمن بنا دیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور مجبور محض نہ بنایا انسان کو اور جن کو اگر اللہ تعالی انہیں مجبور کر دیتا اور ان کی طاقتیں سلب کر لیتا تو یہ انسانی شیطان کچھ نہ کر سکتے لیکن اللہ تعالی کی مشیت ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح فرماتا ہے جو حق پر چلتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے اللہ نے کسی کو پتھر کی طرح انسان یا جن کو مجبور محض نہ بنایا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے وہ چاہتا تو ان کے ہاتھ پر فالج پڑ جاتا اگر گناہ کی طرف بڑھتے تو اوپر سے آسمان سے بجلی گر جاتی لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی شیطان جتنے بھی کافر ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں سب انسانی شیطان ہیں اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگائے وہ بھی انسانی شیطان ہے یہ جو بس ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں اس آیت میں وہ بھی مراد ہے اور غرو رن سے مراد یہ ہے کہ جب انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان ہیں یہ ایک دوسرے کو وسوسے دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکے ہوتے ہیں آپ صرف اتنی مثال سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے اگر اس کی آنکھ کھلی بھی ہوتی تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا اور گناہ نہ کرتا وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے کئی انسان ہیں اور کئی شیاتی ہیں و رب کا ما فعلو اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے اللہ انہیں مجبور کر دیتا ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ان کے ہاتھ پاؤں جام ہو جاتے مگر اس کی مشیت ہے کہ اس نے محلت عطا فرمائی فضر ہوں انہیں آپ چھوڑ دیجیے وما یفترور جو وہ بہتان باندھتے ہیں ان بہتان کو بھی چھوڑ دیجئے دیجیے انسانی شاعتی اور سرکش جنات کو یہ جو اختیار دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان وسوسوں کی طرح جھک جائیں والی یار اور تاکہ وہ ان وسوسوں سے خوش ہوں والی یق اور تاکہ وہ گناہ کریں ماں ہوں موق وہ گناہ جو انہیں کرنے ہیں مراد یہ ہے کہ جس کا یقین آخرت پر نہیں ہوتا اور جس کے ذہن میں تصور آخرت اور اللہ کا خوف نہیں وہ شیطانی باتوں کی طرف جھکتا ہے اور جس کے دل میں یہ تصور ہے کہ مرگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ تصور غالب آ چکا وہ شیطانی وار سے بالکل بچ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے افغی البطی حکمن کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں حالانکہ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بہ لدین کتاب والا حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو مفصل نازل فرمایا وہ کتاب جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے آئی نہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یا علامہ وہ خوب جانتے ہیں ان مزل من رب بھی قبل حق بے شک یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے یعنی اہل کتاب میں سے جو توریت اور انجیل کے صحیح عالم ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور اسلام جو حضور نے پیش کیا وہ سچا دین ہے اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ زد ہے تعصب ہے فلاں کو من ممترین پس ایس سننے والے تو ہرگس شک میں مبتلا نہ ہونا متمت کلی مت ابی کا قوم و ادلا تیرے رب کے کلمات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پورے ہیں یعنی اللہ کا ہر حکم انصاف پر مبنی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہر خبر وہ سچی خبر ہے وہ نے فرمایا و عدلن کے یہ بھی مانا ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ان کی حکمت ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تمام احکامات ہمارے بھلے ہی کے لیے ہیں لا مبدنا لکلماتی اس کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا یعنی قرآن پاک تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے کوئی اس میں لفظی تحریف نہیں کر سکے گا وہ ہو سمی اور عالم اور سننے والا علم والا ہے عام طور پر لوگ اکثریت کی بات کرتے ہیں اور اکثریت کا جہاں تک تعلق ہے تو کافروں کی اکثریت ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے آج بھی اسی فیصد یا پچاسی فیصد کافر ہیں پوری دنیا میں اور پھر پندرہ فیصد یا بیس فیصد جو مسلمان ہیں ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قادیانی ہیں حدیث کے انکار کرنے والے ہیں اولیاء کے بے ادب ہیں یا حضور کی بے ادبی کرنے والے ہیں یا قرآن کے بعض احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں یا اپنے آپ کو ماڈرن کہہ کر اسلامی احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں صرف یوں سمجھ لیئے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے تو جہاں تک تعلق ہے شریعت کا تو شریعت کے مسائل اور شریعت پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ بے نمازی ہیں چلو ہم بھی بے نمازی بن جاتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہمیں بھی جہنم میں جانا ہے سارے لوگ اگر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور دیگر گنا کر رہے ہیں تو ہم اکثریت کو نہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے وہ ان تو اکثر منفل اردو کا عن سبیل اللہ اور اگر تم زمین پر موجود اکثر لوگوں کی پیروی کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو دلو کا تو وہ اکثر لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے ان سبھی اللہ اللہ کے راستے سے میں نے ابھی کیا کہ ایٹی فائی فیصد اس وقت دنیا میں کافر ہیں. تو اگر ان کی باتوں پر ہم چلے اور ان کے وسوسوں اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے ہم نے اپنے معمولات کو چینج کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیں دہشت گرد نہ کہیں وہ ہمیں ماڈرن کہیں وہ ہمیں تہذیب یافتہ کہیں وہ ہمیں ہائپر نہ کہیں اس طرح کی سوچ اگر ہم نے بنا لی تو ہم اپنے دین اسلام سے ہٹ جائیں گے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یہ اکثر لوگ جو کافر ہیں یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں یہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں اور انسانی عقل ناقص ہے عقل کی رسائی اللہ کے حکم تک بس اوقات نہیں ہو سکتی وہ انہم ہم اللہ یخ اور وہ لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں یعنی من گھڑت من مانی باتیں خیالات انہوں نے سوچے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا مثلا مشرقین مکہ تھے ان کا تصور تھا کھاؤ پیو عیش کرو اور مر کر مٹی میں مل جانا ہے یہ دنیا ہی عیش کرنے کی دنیا ہے تو اس طرح انہوں نے من گھڑت خیالات بنائے ہوئے حقیقت میں ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے دین تو صرف اور صرف اسلام ہے کہ جو سچا دین ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے باقی جتنے ادیاان ہیں سب من گھڑت اور اپنے بنائے ہوئے ہیں ان نوبا کا ہوا عالم میں یل عن بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا جو گمراہ اور جو گمراہ ہونے والا ہے اسے رب العالمین جانتا ہے وہ ہوا عالم اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما ہے اب جو آیت کریمہ ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہے شیطان کی طرف سے انسان کو بلا وجہ کنفیوز کیا جاتا ہے انسان بسا اوقات پریشانی میں آ جاتا ہے اب میں آپ کو مثال دوں ایک شخص اپنے گھر بکرا لے کر آیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا ذا کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی درود پاک پڑے پھر اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے مالک کو مولا اس کا ثواب تو فلاں فلاں نیک بندوں کو پہنچا دے جسے ہم عرف عام میں ای سالے ثواب کہتے ہیں ہم اب, اب دیکھیں بکری کو ذیبا کرنے سے لے کر کھانا کھلانے تک ہر وقت اللہ کا نام لیا گیا اللہ ہی سے دعا مانگی گئی اب اگر کوئی شخص اس کھانے کو حرام کہے اور کہے اسے نہیں کھانا چاہیے تو کتنا افسوس ہوگا اور اس کی نادانی پر حیرت بھی ہوگی کہ بھائی جب اللہ کا نام لیا گیا اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں اور یہ تو عیسال ثواب کے لیے ہے جسے ہم عرف عام میں نیاز کہہ دیتے ہیں لنگر کہہ دیتے ہیں برسی کہ دیتے ہیں تیجا کہتے ہیں چالیسواں کہتے ہیں جب ایسال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا گیا تو اسے خنزیر کی طرح نعوذ باللہ میں ظال ناپاک سمجھنا یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی اور دین سے کتنی بڑی دوری ہوگی تو اس پر ایک ذہن میں وسوسہ یہ شیطانی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے دادا کا بکرا ہے یا کہتے ہیں یہ ہمارے دادا کے نام کا کھانا ہے یا پاس کہتے ہیں یہ ہمارے غوث پاک کے نام کا کھانا ہے تو جب غوث پاک کے نام کا کھانا ہے یا دادا کے نام کا کھانا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوا تو آپ دیکھیں غوث پاک کے نام کا کھانا یا دادا کے نام کا کھانا یا ہمارے نانا کے نام کا کھانا اس سے مراد یہی ہوتی ہے سالے ثباب کہ بھائی یہ کھانا نانا کے نام کے کھانا ہے یعنی نانا کو ایسا ثواب کے لیے قرآن مجید فوقان حمید نے شاد فرمایا روکی رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا تو دیکھیں زبا کیا گیا اللہ کا نام لیا گیا فاتحہ کی گئی تو دعا کس سے مانگی گئی اللہ سے پھر بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھ کر اس کھانے کو کھایا گیا تو چاروں طرف اللہ ہی کا نام ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ کھائے تو بتائیے وہ اس قرآن حکم پر عمل کرتا ہے قرآن تو فرماتا ہے فکولو یہ امر کا سیگا ہے امر کے معنی آڈر ہے یہ حکم ہے فکولو پستم کھاؤ ماں اس کھانے سے وہ کی رسم اللہ علیہ ہی جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا اور یہ کھانا تمہارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے ان کن بھی آیاتی اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ کھائے قرآن پاک اس سے کیا اشارہ فرماتا ہے وما لکم اللہ تلو ماں زو کی رسم اللہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا وقد فصول ما ر کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو بیان کر دیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں اللہ مد تور تم ہاں حرام کھانے جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور دیگر جو چیزیں حرام ہے وہ بعض صورتوں میں مجبوری کے اندر کھانے کی اجازت دی جاتی ہے تو فرمائی اللہ مد تم مگر جب تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو جیسے خنزیر ہے شراب ہے اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہے اور شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں تو جان بچانے کے لیے چند گھوٹ پی سکتا ہے وہ ان کسی اور بے شک بہت سے لوگ لون اہم نادانی میں اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی نادانی سے حرام کہتے ہیں اور یہ مسئلہ یاد رکھے جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے ان کا ہوا عالم ولم بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے تو حلال چیز کو جائز چیز کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھ جانا ہے وہ ضرور اس میں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو کتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کے اس جز میں گویا کے ساری شریعت کو جمع کر دیا گیا ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں باطنی گنا جو دل کے امراض ہیں جیسے حسد کینا بغض عداوت بدگمانی یہ باتنی گناہ ہے اسی طرح ریاکاری کاری دکھلاوا تکبر غرور عجب یہ باتنی گنا ہے تو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو شریعت کے احکامات پر عمل کیا جائے یہی قرآن پاک کا پیغام ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق قطع فرمائے اسی طرح ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر جس کو سن کر دل و دماغ پر برے اثرات پڑے ایسی بے حیائی والے مناظر اگر دیکھے جائیں گے تو پھر آنکھیں بھی گندی ہوں گی ذہن بھی گندا ہوگا دل بھی گندا ہوگا تو یہ بات نہیں جو گندگی ہے اس پر اس کی پکڑ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو گندا کرنے کے لیے خود اسباب مہیا کیے ان لدی نک الاسما بے شک وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں سیج زو نہ بیما ان قریب جو وہ گناہ کیا کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا وا کلو اور نہ کھاؤ مما لم یوز کرسم اللہ علیہ جس جانور پر زبہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے نہ کھاؤ وہ انہوں <لَفِسْء> اور بے شک وہ ضرور نافرمانی فرمانی ہے ایسے جانور کو کھانا اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی ہے عیسایت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کفارے مکہ نے کہا کہ ہم اللہ کو زیادہ ماننے والے ہیں تم اللہ کو نہیں مانتے مسلمانوں نے کہا کیوں کہنے لگے دیکھو جس کو تم مارتے ہو اور ذبح کرتے ہو اسے تم کھاتے ہو اور جس کو اللہ مار دے اور وہ تبئی موت مر جائے تو اسے تم مردار کہتے ہو اسے نہیں کھاتے تو ہم تو اللہ کا مارا ہوا کھاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اپنا مارا ہوا کھاتے ہو اس کے جواب میں یہ آیت قدیبا نازل ہوئی کہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے ذبح کیا اسے بھی موت اللہ نے دی ہے اور جو طبی موت مر گیا اسے بھی موت اللہ ہی نے دی ہے بات صرف یہ ہے کہ اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے اور اس کو جب اس کی جان نکل رہی تھی اور ہم نے ذبح کیا تو اس وقت اللہ کا نام لیا گیا تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ہم اسے کھاتے ہیں اس عائد کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کا نام جانور پر کوئی نہ لے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہ لے اور ایک صورت ہے وہ بھول جائے حدیث پاک کے تحت بھول کو معاف قرار دیا گیا اگر کوئی جانور ذبہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ معاف ہے لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کیا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا کیا وہ بھی مسلمان ایسا کرے تو ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے لا علمی ہو سکتی ہے مثلا منہ میں پان ہے اور وہ جانور ذبا کرتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ دل میں میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے تو زبان سے اللہ کا نام لینا اتنی آواز سے کہ اس کے کان سن سکیں اتنا اللہ کا نام لینا یہ لازمی اور ضروری ہے تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا اسی طرح اس کی مثال میں نے پہلے بھی ارض کی تھی کہ ایک چھری پر دو آدمیوں کے ہاتھ ہیں ایک اللہ کا نام لیتا ہے اور دوسرے کو یاد ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دوسرا تو لے رہا ہے مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں یہ مسئلہ بھی پہلے عرض کیا تھا لیکن آیت کی مناسبت سے پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں جس کی قربانی ہوتی ہے وہ حصول برکت کے لیے چھری لے کر تھوڑا سا وہ چھری کو چلاتا ہے اور ابھی اس کی جانور کی رگیں جو ہے کٹی نہیں ہوتی ہیں اور کسائی اسے کاٹ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے لے کر تو حاجی صاحب یا شیٹ صاحب یا کوئی بھی شخص جو قربانی حصول برکت گری چھری پھیرتا ہے وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس نے تو حقیقتاً ذبہ کیا ہی نہیں ہے ذبا تو کسائی نے کیا اس کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے انہوں نے لے لیا مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے تو جانور مردار ہو جائے گا اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرنے لگیں تو جتنے کسائی ہوں سب سے کہیں کہ ہم اللہ کا نام لیں گے آپ سب اللہ کا نام لیں کیونکہ بسا اوقات جانور اچھلتا ہے اور جس کسائی کو کاٹنا ہوتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا دوسرا گردن کاٹ دیتا ہے اور وہ اللہ کا نام لینا جان بوجھ کے ترک کر دے تو جانور مردار ہو جائے گا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو چالے سکھاتے ہیں اپنے دوستوں کو چال کرنا سکھاتے ہیں شیاتی تاکہ یہ شیطانوں کے دوست تم سے جھگڑا کریں یہ آیت کریمہ کا تعلق پیچھے سے اس طرح ہے کہ مشرقین نے یہ اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مار دے اسے تم کھاتے نہیں ہو اور جس کو تم مارو اسے کھاتے ہو تو فرما یہ اعتراض جو ہے انہیں شیطان نے سکھایا تم سے بحث اور حجت کرنے کے لیے وہ ان آتا اور اگر تم ان مشرکوں کی باتیں مانو گے ان نہ <لَمُشْرِكُون> بے شک تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے یعنی کافروں اور مشرکوں کی باتیں مانتے مانتے تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ اپنے اسلام سے ہی دور ہو جاؤ گے